ابتدا فرمایا جی فرمائیے اسم اللہ الرحمن بسم بسم پچھلے دنوں کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بات چل نکلی کہ امام بخاری نے کچھ امام اعظم کے متعلق کلام فرمایا ہے اور اپنے عقائد اہل سنت تو اس کی جو سند ہے زیادہ حادثہ مبارکہ وہ تحاوی شریف میں ہے تو تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آیا کیا معاملہ ہے تحاوی شریف کس نے لکھی اور کب کی تصنیف ہے تھوڑا سا تسلی فرمائے بڑا سل میں اس کا جواب بہت لمبا ہے تو سبھی رہ جائیں گے <laughs> اس پر اگر گفتگو کی جائے تو لیکن پھر بھی ضرورت کے مطابق مولانا رمضان صاحب آپ ذرا قریب آ جائے بھائی ہمارے ملتان کے مہمان علامہ محمد رمضان صاحب قریب آ جائے بیٹھے آپ بالکل بیٹھے تشریف رکھیں بیٹھے بیٹھے بہت بہت بیٹھے تشریف رکھیں بڑی مہربانی تشریف لایا دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے میں نے جو امام اعظم کتاب لکھی ہے اس میں اس کا جواب دیا ہے امام بخاری کو کوئی غلط فہمی ہو گئی جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو زوفا میں شمار کیا اب میں آپ سے بیان کرتا ہوں ہوا یہ اصل میں امام بخاری اپنی سند اگر دیکھیں یہ بڑے باوسو اور یہ میں نے اس میں لکھا بھی بڑی کتابوں کے حوالے کے ساتھ وہ یہ ہے امام بخاری کے والد ماجد محمد امام بخاری کا نام تھا ان کے والد اسماعیل وہ بھی محدث تھے اور وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے انہوں نے حدیثیں اخذ کیں اور عبداللہ ابن مبارک امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ٹھیک اسی طرح امام بخاری نے جن لوگوں سے اقتصاب فیض کیا اس زمانے میں عبداللہ ابن مبارک جو امام اعظم کے شاگرد ان کی کتابوں سے مکمل انہوں نے اقتصاب فیض کیا امام بخاری نے. دو بات تیسری بات انسان ہے بھول ہو جاتی ہے امام بخاری کو یاد نہیں رہا پوری بخاری شریف میں بائی سلاسیات یہ تو وہ بتائیں گے جو حدیث کے ماہر ہیں سلاسیات کا مطلب یہ ہوتا ہے امام بخاری کے نزدی یہ پہلا درجہ تھا جس طبق محدثی ان کا تعلق تھا ان کو بائیس حدیثیں ایسی ملی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں امام بخاری میں صرف تین واسطے بہت قریب کی حدیث ہے یہ ورنہ آپ بخاری دیکھیں کسی میں پانچ واسطے چھ واسطے سات واسطے اتنے واسطے ملیں اور یہ شاہکار ہیں امام بخاری کا کہ بائیس ان کو حدیثیں ایسی ملی کہ جس میں صرف تین راوی ہیں نبی کریم علیہ السلام اور امام بخاری رحمت اللہ اللّہ کے گویا درمیان امام بخاری رحمت اللہ لے۔ ایک سو چون میں پیدا ہوئے اور ان کا وصال جو ہے وہ دو سو چھپن میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ رب ان کی عمر میں باسٹھ سال کی عمر میں بارہ دن تھے جو ان کا انتقال ہو گیا کم تھے بارہ دن امام بخاری کا وصال ہوا اب یہ بائیس سلاسیات پر ہم گفتگو کرتے ہیں کہ یہ اس کے راوی کون ہے؟ آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ اس میں بارہ حدیثیں مکی بن ابراہیم کی ہے جس کے راوی مکی بن ابراہیم ہیں جو تیسرا واسطہ اور مکی بن ابراہیم حید امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت نے تقریباً آٹھ سال رہے اور فقہ اور حدیث کی تعلیم حاصل کی اور دوسرے جو گیارہ راوی ہیں ان کی اگر جانچ پڑتال کی جائے اسماور رجال کی کتابیں سامنے تو دو تین اور راوی امام بو حنیفہ کے شاگرد ملیں گے اب بتائیے جس بیس روایتوں پر امام بخاری بائیس روایتوں امام بخاری کو فخر تھا کہ میرے پاس بائیس سلاسیات ہیں اور ان میں سے گیارہ کے راوی حضرت مکیبین ابراہیم ہیں ایک بات اب جو آپ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ان کے مسلک کے درمیان ہوا یہ کہ علامہ تاج الدین صبح کی جو بہت بڑی شافی فقیہ انہوں نے امام بخاری کے متعلق یہ لکھا اور طبق شافیہ جو اس زمانے میں شافعی طبقے کے محدثین تھے تو امام بخاری کو علامہ تاج الدین کی چونکہ خود بھی شافعی تھے تو امام بخاری کو امام شافعی کا مقلط قرار دیا اب وہ چونکہ امام شافعی کے مقلط تھے یہ جو اہل حدیث بار بار ہمیں دکھاتے ہیں نا بخاری بخاری بخاری تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے بخاری ہے کیا اچھا بخاری سے پہلے کوئی حدیثیں نہیں ہے کیا امام بخاری نہیں ہوتے تو دین کیا تباہ اور برباد ہو جاتا نہیں ہوتا اب آئیے وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری شافئی تو انہوں نے کیا کیا کہ شافی مذہب پر فطری تقاضا کہ شاف مذہب پر جتنی حدیثیں معیت ہیں ان کو انہوں نے جمع کیا اسی لیے تاج الدین صبح کی کو یہ کہنا پڑا کہ امام بخاری رحمت اللہ جو ہیں وہ شافئی اب جو بخاری شریف کو آخری حرف شمار کرتے ہیں جیسے اہل حدیث ٹھیک ہے نا مولانا ہمارے مدری سے مولانا بھی لکھیے اب اور فرمائیے کہ بخاری دکھا کر کے لوگوں کو رفا دین سکھاتے ٹھیک ہے نا بخاری میں اچھا بخاری میں تو سجدے کے وقت بھی رفا دین ہے اس کو کون سی دلیل سے منسوخ کی آپ نے یا امام بخاری آپ کو کیوں یاد نہیں آتا امام بخاری تو حدیث ہے دیکھی کہ حضور علیہ السلام نے جو حدیث انہوں نے عقل کی کہ سجدے سے اٹھنے اور جانے میں بھی رفا دین کیا اب یہ اہل حدیث بتائیں کہ اس کو آپ نے کس دلیل سے رد کیا اور رکو کے رفۂ دین کو تو برقرار رکھا اور سجدے والے رفا دین کو جو ہے وہ آپ نے خارج کیا اب خود اہل حدیث کو پکڑیں امام بخاری لکھتے ہیں کہ کوئی بھی بکری کا دودھ بھی پی لے تو وہ جناب حرمت رضا ثابت ہو جائے گی بکری کی دودھ سے کیا مطلب ہوا کہ کوئی محلے میں بکری ہو اور چار گھروں میں آپ کے رشتہ داروں فرض کیجئے اور وہ بکری کا دودھ چار گھروں میں جاتا تھا سب کے سب رضائی بھائی بہن ہو جائیں گے کسی کا آپس میں نکانی ہوگا دے لدی جواب کیا امام بخاری کس بات کو آپ مانتے اصل بات کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑے محدس تھے جن کا نام سلیمان تھا آگے بھی کچھ نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے امام امام اعظم ان کے پاس بیٹھے ہوئے اب یہ فقیہ مشہور تھے امام اعظم اور محدث بھی تھے جتنے یہ محدثین مشہور یہ فقیہ نہیں ہوتے محدث ہوتے تو کچھ لوگ آئے اور انہوں نے امام اے اے حضرت محدث سلیمان سے رضی اللہ سے مسائل پوچھے تو مسائل پوچھنے پر حضرت سلیمان جو تھے رضی اللہ عنہ وہ خاموش رہے اشارہ امام بخاری طرف کے ایک آپ بتائیں امام بخاری نے سب کے مسائل بتا تو بتانے کے بعد محدی سلیمان کو رضی اللہ کو تعجب ہوا اور کہا بو حنیفہ یہ مسائل کہاں سے لائے کہا جو تم نے حدیثیں لکھی ان سے میں نے نکالے یہ مسائل تو ان کو تعجب ہوا تو محدید سلیمان نے کہا بو حنیفہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اتار ہیں اور تم حکیم ہو حکیم کو یہ جانتا ہے نب دیکھ کر کہ کس سے بخار اترے کہ کس سے چڑھے گا کیا ہے اور اتار کا کام کیا ہوتا ہے پڑیا باندھنا کہ جو کچھ آ جائے وہ لکھ دے اس کو حوالے کر دیں ٹھیک ہے تو یوں امام بخاری کے بارے میں یہ غلط فہمی لوگوں کو ہو گئی اب آئیے سند حدیث میں ان کا رشتہ دیکھیے آپ کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اگر امام شافی کا مقلد مان لیا جائے اور یہ میں نہیں کہہ رہا خود شافی امام نے کہا تاج الدین صبح کی رحمۃ اللہ علیہ جس کو محدث نے نقل کیا تو اب مان لیا جائے کہ وہ شافی ہیں اب جب شافی ہیں تو امام شافی کے مقلد ہوئے اب امام شافی کون امام شافی امام محمد کے شاگرد اور امام محمد امام اعظم کے شاگرد یہ بھی ہم نے اپنی کتاب میں لکھا دو باتیں میں اس کی بیان کرتا ہوں جس وقت امام شافی امام محمد کے شاگرد بنے اور امام اعظم کے دربار میں جب آئے تو ان کا قصہ یہ ہے کہ امام اعظم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اپنی ایک نوجوان آدمی آیا کوئی تیرہ چودہ برس کی عمر ہوگی اس نے امام اعظم سے بڑا عجیب و غریب مسئلہ پوچھا کہلے کہ امام صاحب یہ بتائیے ایک لڑکے نے نوجوان نے عشاء کی نماز پڑھ لی اور وہ نابالغ تھا عشا کی نماز پڑھنے کے بعد سو گیا سونے کے بعد اس کو احتلام ہوا وہ بالغ ہو گیا اور عشا کا وقت ابھی باقی ہے تو وہ کیا کرے گا وہ جو پہلے اس نے عشا پڑھی وہی کافی ہے یہ اب عشا کی نماز لوٹائے گا امام بو حنیفہ نے فتویٰ دیا کہ عشا کی نماز لوٹائے گا وہ نوجوان اسی وقت ذرا سا آگے بڑھا اور نماز کی نیت کر لی امام اعظم نے دیکھ کر کہا یہ بہت بڑا محدید فقیہ ہوگا یہ امام محمد تھے ٹھیک امام محمد کے متعلق انگریز نے لکھا میں پاس سارے حوالے موجود ہیں کوئی مانگے تو میں سارے حوالے دے دوں گا ایک اس نے لکھا محقق نے کہتا کہ امام محمد اتنے بڑے امام تھے کہ انہوں نے نو سو تصانیف کی نو سو اور کہتے ہیں کہ اگر امام محمد چونکہ وہ ختم نبوت کی نزاکت سے واقف نہیں تھا انگریز نہیں پڑھا اس نے ختم نبوت کا مسئلہ وہ کہنے لگا کہ امام محمد اپنے دور میں اگر نبوت کا دعویٰ کر دیتے لوگ ان سے پوچھتے کوئی معذضہ بتائیے فرماتے ہیں کہ وہ اگر اپنی نو سو ننانوے کتابیں سامنے رکھ دیتے لوگ ان کو نبی مان لیتے اتنے بڑے امام ہیں اور یہ کس کے شاگرد ہیں امام اعظم ابو رضی اللہ لانو اور ان کی فقاہت دیکھی آپ تقوا اور پرہیزگاری ایک مرتبہ یہ ہوا کہ امام شافی امام محمد ایک کمرے میں آرام کر رہے تھے امام محمد سو گئے امام شافی رات بھر نوافل پڑھتے رہے ہوتا ہے لوگوں کو کبھی کبھی وہ تو امام شافی تھے اگر وہ نہ کہتے تو یہ رازی نہیں کھلتا عم لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی گمان کے دیکھو میں کتنی عبادت کر رہا ہوں میرے استاد تو کچھ نہیں پڑھ رہے تو سوتے رہے رات بھر یہ رات بھر نوافل پڑھتے رہے اور گمان یہ آیا ب بشریت کہ شاگرد تو ساری رات لگا ہوا اور استاد صاحب سورے ٹھیک راس کب کھلا کہ جب فجر کی اذان ہوئی تو امام محمد اٹھے اور سنتوں کی نیت کر لے وضو نہیں کیا نہ استنجا کیا نہ وضو کیا سنت کی نیت کر کے کھڑے ہوگا اب یہ تاجیب میں امام شافل کہ بھئی سونے سے تو وضو ٹوٹ جاتا یہ تو انبیاء کی قسم ہے کہ جب سوتے ہیں تو حضور فرماتے ہم انبیاء سارے انبیاء کا ہم انبیاء کا معاملہ یہ ہے کہ ہم جب سوتے ہیں تو ہمارا دل جاگتا ہوتا ام المومن حضرت عاشا صدیقہ فرماتی دی ایک مرتبہ حضور صبح اٹھے اور اٹھنے کے بعد نماز کی نیت کر لی میں نے تو یہ حدیث سے سنی تھی کہ آدمی سوتے میں جو ہے وہ سارے اس کے اعضا ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو اس کی وضو اس کا ٹوٹ جاتا میں نے کہا حضور آپ نے وضو نہیں فرمایا فرما صدیقہ ہم نبیوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم جب سوتے ہیں تو ہماری آنکھیں خالی بند ہوتی ہیں، دل ہمارا جاگتا ہوتا ٹھیک تو یہ تو انبیاء کا خاصا امام شافی, نے فرم... امام شافی کے سوال امام محمد نے فرمایا ماشاءاللہ تم رات بھر نماز پڑھتے رہے تم نے نیکیاں کمائیں اپنی آخرت سنواری میں نے رات بھر سوچ کر قرآن مجید میں غور و تدبر کر کے پانچ سو مسائل نکالے بعضوں نے یہ تعداد اس سے بھی زیادہ نکالی یعنی میں غور کرتا رہا قرآن میں تدبور کرتا رہا تو اگر میں نے 500 مسائل اخذ کیے یہ 500 مسائل قیامت تک لوگوں کے لیے فائدہ دیں گے تم اپنا فائدہ کرتے رہے بھائی پوری امت کا فائدہ کرتا رہا اب دیکھیے کہ جو آدمی امام محمد کو نہ مانے امام بخاری کو نہیں مانے امام شافی نے امام محمد صسیح کا امام بخاری تو دادا استاد دادا استاد ہوئی امام بخاری کے امام شاف اب بتاؤ کہ جو آدمی اپنے دادا کو یا باپ کو نہیں مانے دنیا اس کو کیا کہتی میں تو نہیں کہتا ٹھیک یہ جو میں نے امام اعظم کتاب لکھی اس کے آخری میں نے ایک اہل حدیث کا پتہ نہیں وہ زندہ ہے یا نہیں ایک مستند حوالہ دیا وہ اہل حدیث نے خود اپنا واقعہ لکھا اور اس کا دن تاریخ رسالے کا نام میں نے حوالے میں لکھا کہ میں جب پڑھتا تھا تو میرے اساتذہ کہتے تھے حالانکہ اس کے اساتذہ بھی اللہ حدیث تھے کچھ سمجھدار تھے کہتے دیکھو بھائی پڑھ تو رہے ہو مگر ائیمہ جو ہیں نا ان کے متعلق کبھی دل میں کدورت مت رکھنا یہ مجھے کہتے رہے تو ایک دن میرے دل میں امام اعظم پر کچھ قدورت آ گئی کہا جب یہ دل میں یہ خیال آیا اور یہ بات پیدا ہوئی تو میں اندھا ہو گیا آنکھوں کی بینائی چلی گئی پھر مجھے خیال آیا کہ یہ اس وجہ سے ہوئی کہ میں نے دل میں امام اعظم ابو حنیفا کی جو قدرت پیدا کی یہ اس سے ہوا تو توبہ کی میں نے توبہ کرنے کے بعد میری بینائی واپس آ گئی ٹھیک ہے تو امام شافع چونکہ شافئی تھے اس لیے انہوں نے اپنے دلیل پر اپنی حدیثیں بیان کی سیاہ ستا میں نسبتاً جو ہمارے مذہب کی موعت ہیں وہ امام ترمیزی امام ترمیزی نے ترمیزی شریف میں جب حدیثیں لکھی تو جتنے بھی پڑھانے والے یا پڑھنے والے ہیں ہمارے نوجوان تو امام ترمیزی حدیث کے ساتھ ہی بیان کر دیتے ہیں کہ حدیث بیان کر کہتے ہیں کہ یہی مذہب سفیان سوری کا ہے یہ مذہب امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے تو وہ ہمارے مذہب سے قریب ترین ہے وہ اب آئیے جو حدیثیں ہمارے مذہب کی موعت ہیں باقی جو ہمارے فقر اور محدسین گزرے جیسے امام تحوی ہیں اور دوسرے اور جو ہیں ہدایہ ہے اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری موجود ہیں الحمدللہ للہ آخری زمانے میں بھی تقریباً سو سال کے تقریباً سو سال ایک محدث گزرے محدث دکن جن کا کنی تھی ابو الحسنہ اور نام تھا ان کا سید عبداللہ شاہ صاحب نقش بندی سلسلے میں وہ بیت ایک بہت بڑے بزرگ گزرے جو میرا ننیال ہوتا ہے ان سے مولانا انوار اللہ خان فاروقی یہ خطابی خان ہیں اور تھے یہ فاروقی یہ نظام دکن جب سقوط حیدرآباد دکن ہوا یہ اس نظام دکن اس میر عثمان علی خان کے بھی استاد ان کے ابا میر آآ کیا نام ہے ان کا میر عثمان علی کے بھائی میر مقصود میں بھی آ جائے گا نام یا ان کے بھی استاد تھے یہ ان کے شاگرد تھے تو یہ شیخ الاسلام کے نمیر محبوب علی خان تو یہ شیخ الاسلام کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ پر جو حدیث معید ہیں پوری چھ جلدیں لکھی ہیں زوجا جاتو مسابی وہ میرے پاس موجود ہے اسی زمانے کی چھپی ہوئی اس کی بعض جلدوں کا ترجمہ مولانا عبد شرف قادری صاحب کے زیر تمام چھپا اور ان کے کچھ کتابوں کا ترجمہ کیا ہے ایک صاحب رہتے ہیں شکاکو میں جن کا نام ڈاکٹر عبدالستار وہ ان سے میں ملا ہوں اور بلکہ ہر سال ان سے ملاقات ہوتی وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ شاہ بہت پرانی عمر ہے کوئی نوے سال یا پچاسی سال کہ میں نے عبداللہ شاہ صاحب سے زوجاجہ کا درس دو مرتبہ مکمل سنا جس مسجد میں وہ درس دیتے زو جاجا کا تو میں نے دو مرتبے ان کا درس سنا وہ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کچھ جلدیں آ اور کچھ جلدیں ابھی باقی ہیں. عربی متن کی جو جلدیں ہیں چونکہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب پر ہے تو پاکستان کے دیوبندیوں نے کوئٹہ سے وہ چھ جلدیں زو جا جات و مثابی جو ہیں وہ انہوں نے چھاپ دیں تو عبداللہ شاہ صاحب جو محدی سے دکن ہیں انہوں نے یہ چھ جلدوں میں تمام وہ حدیثیں جو امام اعظم ابو حنیفہ رم معیت ہیں وہ نقل کی اور کیا نام ہے سلیمان ندوی عقیدتاً دیوبندی تھا اس نے اس پر پیش لفظ لکھا اور یہ جملہ اس میں لکھا ایسا لگتا ہے کہ امام اعظم نے ایک محل بنایا اور اس کی بنیاد میں ایک اینٹ باقی رہ گئی وہ ایک اینٹ علامہ شاہ صاحب نے اس میں لگا کر محل کو مکمل کر دیا آمد. یہ اس نے تبصرہ کیا اور حضرت اللہ مولانا قاری مصلیح الدین صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے والد دماجی حضرت اللہ مولانا غلام جیلانی صاحب علامہ ابو الحسن عبداللہ شاہ صاحب سے بیت بہت اور کا مزار بہت عالی شان ہے اور عثمان یونیورسٹی سے ان کے زندگی پی ایچ ڈی بھی ہوا اور ایسے فقہ حنفی پر اتنی کتابیں ہیں اتنی کتابیں اتنا کام ہے کہ کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا اور سب سے بڑی بات یہ ذہن میں رکھ جو بھی فقہ حنفی پر بک, بک بک کرتا جب سے چاروں فقہ مہارز وجود میں آئے پوری دنیا کی تاریخ دیکھ لیں ایز پبلک اللہ کوئی قانون نہیں رہا نہ شافئی نہ حملی نہ مالی اگر پبلک لا کے طور پہ کوئی قانون تھا وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا حنفی پورے جو امام اعظم کے بعد میں پورے دورے عباسیہ میں کہ جس میں یہ تاشکن ثمر بخارہ بخارا وغیرہ پورا ہندوستان یہ تو ظاہر پہلی ہجری میں فتح ہو گیا تھا آپ کا سن محمد بن قاسم یہ سب چلے جائیے فارس وغیرہ جو جو فاروق اعظم کے زمانے میں حضرت عثمان غنی کے زمانے حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں اور اسی طریقے سے ولید بن سلیمان کے زمانے میں اسپین وغیرہ یہ سارے ممالک میں جو قانون تھا پبلک لا وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا قانون تھا سینتالیس کو پاکستان بنا اڑتالیس کو حیدر دکن کا سکت ہوا میں چونکہ وہاں کا رہنے والا بعد میں میں نے جب حیدر دکن کا دورہ کیا ہمارے کچھ عزیز جن کے پاس پرانی قانون کی کتابیں رکھی ہوئی تھیں تو میں نے ایک کتاب کو جب اٹھا کر دیکھا تو نظام دکن کے زمانے میں جو قانون چلتا تھا و قانون کی کتاب کے پہلے صفحے پہ لکھا تھا حدود نظامت کے تمام فیصلے امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب پر ہوں گے گو سن اڑتا انیس سو اڑتالیس تک امام اعظم ابو حنیفہ کا فقہ ایز پبلک لا یہ دنیا میں رہا اب اس سے بھی کوئی آنکھیں بند کر لے تو اس کا کیا علاج ہے تو سوال ذرا طویل ہو گیا تھا جواب سوال تو آپ کا بڑا مختصر تھا مگر اس پوزیشن کو واضح کرنا کہ ہم اور آپ خدا ناخوافتہ کوئی گمراہ نہیں ہمیں فخر ہے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ انوکے الحمد للہ تو یہ تفصیل ہو گئی چلیے اور کوئی صاحب پوچھ لیں چلیے بولیے صاحب